الحمد لله اللذي لا إله إلا هو واسقلات والصلاة على حبيبه الذي لا نبيج بعده وعلى آله نما بدل ولاقبت المتقین وسلاۃ وسلام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 قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم امين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله شام السلام علیکم, علیکم. ناچیر پر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 عقائد کے اندر بنیادی اور ہیں اعمال کا دار و مدار عقائد پر ہوتا ہے عقائد کا دار و مدار توحید پر ہوتا ہے اور توحید کے لیے شرک سے بچنا ضروری ہے کیونکہ وہ توحید تو کی ضد تو یہ بھی اسلام کے لیے اسلام بنیادی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 ان لوگوں کا نام صحابہ کے دور میں خارجی تھا جو توحید اور شر کی حقیقت سے بے خبر تھے اپنی لا علمی اور اس جہالت کی نحوست میں ان خبیسوں نے صحابہ کرام جیسے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 کا قتل تھا یہ پہلا قتل ان ظالموں نے محض اس بنا پر کیا کہ ان کے لانتی نظریے جاہلانہ نظریے کے مطابق وہ مشرک تھے اس جرم میں ان کو قتل کر دیا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 مختلف ادوار میں حتیٰ کہ یہ تمہارا دور آ گیا یا کہلو یہ پیچھے ذرا بارہویں صدی کا آخر اور تیروی صدی کا شروع ابن عبد خنزیر تک وہ نظریات وہ منحوس نظریہ پہنچا اس نے اپنے خبیص اثرات پھر اسی طرح جس طرح خارجیوں نے دکھائے تھے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 مکہ اور مدینہ طائف اور عرب کے علاقے میں جب قتل عام شروع کیا دو, دو خنزیر دو دو آپس میں مل, مل گئے ایک, آلش, آلش, ایک محمد, آلش, ایک ایک محمد بن سعود ایک ایم محمد ایم بن عبد الوہاب ایک حکومت کا بھوکھا تھا اور ایک اپنے لانتی مذہب کا شوق رکھتا تھا وہ ریاست کا طالب تھا دنیاوی لحاظ سے اور یہ ریاست کا طالب تھا مذہبی لحاظ دونوں ریاست اور سرداری, سرداری کے بھوکے خنزیر اکٹھے ہو گئے اکٹھے ہو کر انہوں نے تحاد کیا داد ایک علاقے کا تھا ایک نجد کا تھا دونوں اکٹھے ہو گئے اکٹھے ہو کر انہوں نے قتل عام شروع کر دیا ایسا کہ لاکھوں مسلمان مار دیے جو کعبے کا غلاف پکڑ کر کھڑا ہوا تھا اس کو بھی قتل کر دیا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 کہ جب تک یہ موضوع چلے گا اور جس جس کے سمجھ میں آ جائے گا اس کے سامنے ضروریت و حابیہ لا جواب اللہ تعالیٰ نعرے بازی رکھو بات کو سمجھ نہ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے میں ایک بار اس بات کو دہراؤں گا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 مولا علی جیسے مولا کو مشرق کہہ کر واجب القتل سمجھا والقدر اور دیگر صحابہ کرام کو واجب القتل سمجھا انہوں نے بھی اسی طرح کیا یہ اسی طرح جاہل ہیں بے خبر ہیں نابلد ہیں اور جھیٹھ ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب دیا ہے الاحلام بخاری و مسلم आगी کے आगी اندر فرمایا आ आ आ आ आ आ आ بے وقوف ہوں گے عقل سے پیدل ہوں گے میں ان کو پنجابی میں کہتا ہوں خودو کا ٹولہ کن کا ٹولا یہ حدیث پاک کا ترجمہ ہے حدیث پاک کے مبارک لفظ کا ترجمہ ہے الاحلام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 بات کو سمجھنا توحید کیا چیز, چیز ہے پہلے اس کو سمجھیں گے پھر اس کی زد شرک, شرک, شرک کو سمجھیں گے اب جب شرک, شرک کی باری آئے گی تو پھر عبادت کو سمجھنا پڑے گا آئی میں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 کچھ نہ کچھ اس لفظ, لفظ, لفظ سے تمہیں سمجھ آ گیا تب ہوگا پروردگار ایک ماننا اللہ تعالی کے سوا کسی کو پروردگار نہ ماننا یہ توحید ربوبیت توحید الوحیت الوحیت کا کیا معنی ہے عبادت کا مستحق ہونا عبادت کا مستحق ہونا یہ الوحیت ہے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 وہ میں محتاج خیر مستحق عبادت کے مستحق ہونا یہ الوحیت ہے اب توحید الوحیت کیا ہے کہ اللہ تعالی کے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہ سمجھ سمجھ نہیں آئی یار یہ الوحیت مصدر ہے الہ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 یہ صحیح, صحیح, صحیح اصحاس اصحا اصحا اصحا اصحا اصحا اصحا کہنا چاہیے اصحا اصحا اصحا امام, امام فخر الدین رازی رحم اللہ, اللہ اور ہمارے دیگر, دیگر محققین براد حضرات براد کی تحقیق کے مطابق, مطابق لا الہ کا ترجمہ اولا جو ہے وہ ہے عبادت کے مستحق اور عبادت کے لائق اللہ کے سوا کوئی نہیں اللہ ہی ہے اللہ ہی ہے بس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 تیسری جلد, جلد میں, جلد میں تفسیر کبیر کے تیسری کے جلد, جلد میں شاہ جی صفحہ نمبر, نمبر آٹھ نمبر پر دار و عربی بیروت, بیروت کی آپ نے یہ وضاحت فرمائی ہے اور یہ بات فرمائی ہے کہ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 جس طرح اللہ کی ابتدا نہیں ہے کے نظریے کے مطابق اللہ کی ابتدا نہیں ہے ابن تیمیہ ابن قیم اور اس کے جو ہیں، ان کے نظریے کے مطابق یہ کائنات اسی طرح بے ابتدا اس کی کوئی ابتداء نہیں ہمیشہ چل رہی ہے ہمارا یہ عقیدہ مسلمانوں کا کان اللہ اللہ تھا اللہ کے ساتھ کوئی چیز نہیں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 وہ یہ توحید و شرک کے حقائق سے وہ بے خبر بیٹھے ہیں وہ چھنکنے میں پھرتے ہیں دونوں طرف جہالت چڑھ ان کی جہالت موروسی تھی سمجھ نہیں آ رہی بھابھیوں کی موروسی تھی جہالت ان کو جو ہے وہ اثرات اثرات اور یہودیت اور پھر دین سے غفلت اور ادھر ادھر دنیا میں شیطانیت میں مبتلا ہونے کی وجہ سے یہودیت کی طرف مائل ہونے سے اللہ تعالی نے ان کے دلوں کو مس کر دیا نور ایمان نکال لیا اب نور ایمان سے مفتی ملا خالی بیٹھے ہیں پیر اس وجہ سے یہ توحید اور شرک کے راز کو نہیں جانتے چاہیے اللہ ماشاء اللہ نفی نہیں کرتا میں بعض وہ بعض کوئی ہوں گے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 پئی پی ہوئی ہو دینے ان جو ریا ہے کہ کدی پاڑ سکتی شاہ شا جی مضروب بالکوا تو سارے بلفیل اللہ عبادت تھا وہ بلفیل عبادت تھا تھا مستحق کے عبادت تھا بلفیل عبادت کے لائق تھا لیکن آبد نہ ہونے کی وجہ سے محبود بلفیل نہیں تھا یہ امام راضی کی بات دل مانتا ہے ٹھیک ہے اور دوسری وجہ آپ نے یہ فرمائی ہے فرمایا اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ثابت کر رہا ہے قرآن میں اللہ کے ما... سوا معبود بنائے رکھے ہیں لوگوں نے لوگوں نے لیکن مستحق عبادت مستحق عبادت اللہ تعالیٰ نے کسی کو ثابت نہیں کیا اپنا ثابت کہتا ہوں کسی کو کہا نہیں ثابت نہیں کہنا اللہ تعالی مستحق عبادت کسی کو نہیں کہا عبادت کے لائق اس نے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 تو وہ حق, حق معبود تو نہیں ہے نا جھوٹے اور اسی طرح وہ لوگ مستحق کی عبادت بھی تو اس کا مطلب یہ نکلا جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے محبود بنا رکھے ہیں تو مستحق عبادت بنا رکھے ہیں یعنی اپنے اعتقاد میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں ہے کہ محبود حق انہوں نے بنا رکھے ہیں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 ہاں اگلی بات جو ہے اسی وجہ سے چیز نے یہاں یہ کہا کہ کہنا یہ چاہیے کہ بہتر ترجمہ ہے لا الہ کا بہتر ترجمہ کیا ہے کیا کرنا چاہیے عبادت کے لائق کوئی نہیں بولو اللہ اللہ تبارک و تعالی ہی عبادت کے لائق ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے یہ مانا بہتر ہے غلط نہیں کہہ سکتے دوسرے کو کوئی معبود نہیں اس کو غلط نہیں کہہ سکتے کیونکہ اگر معبود بالخوا لیا جائے تو پھر ٹھیک ہے اور میرے بھائی بتی کا ہونا انتظار نہیں کرنا نہ بتی سے جانا صرف ادھر رہنے خلل نہیں ہونا سمجھ نہیں آئی بات ہوں لا الا اللہ کل شریف کی ہونا چاہیے کوئی بتائی ہوں گے عبادت کا لفظ کل چشتی بھائی عبادت سمجھا وہابی کی اگر تعظیم کی تو عبادت ہو گئی تر ہر طرح کے عبادت مستحک عبادت سمجھ نہیں آنا کلمہ بھی سمجھ نہیں آیا جب کلمہ سمجھ نہیں آئے گا تو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 بات, بات کو سمجھنا بس, بس, جس, بس جس کو عبادت سمجھ آ گئی اس کو توحید اور شرک کے تمام مسائل سمجھ آ گئے جس کو یہ نقطہ سمجھ نہیں آئے گا وہ پھر ہی چھڑکنے بجاوے وہ پھر جیڑا بھی وہ پھر چھنکڑے جو گئی سمجھ نہیں آئی شاہ جی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 اس سے راج نہیں ہو سکتا اس سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتا بندہ کیونکہ یہ کامل مکمل مانا ہے رب ایسا کام किस तरह गलत टूट जाती है सारा मजा टूट जाता तेन आखिर चरने चलने छेत्र ने करना ला सुरां सुर बैठे ने अच्छा बोलते नहीं बात कुछ समझना یہ اس کا صحیح مکم مکمل جس کو کہتے ہیں جو اس کی حد ہے شاہ جی منطقی حد تام جی اس کے تمام اجناس و خصوصی یعنی جنس و فاصلے میں آ جاتے ہیں اور حقیقت پوری ہو جاتی ہے خیر کیا مانا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 وہ اتنے عام معنی میں لے رہا ہوں کہ جو قول کو بھی شامل <سلام> ہے عمل کو بھی شامل <سلام> ہے <کو> شاہ جی اور یعنی اضا کے ساتھ جسم کے ساتھ, ساتھ, ساتھ, ساتھ, ساتھ جو کام کیا جاتا ہے اس کو بھی یہ شامل ہے زبان کے ساتھ جو کام کیا جاتا ہے اس کو بھی شامل ہے اور دل کے ساتھ جو کام کیا جاتا ہے اس کو بھی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 ایسا کہ جو رب کو راضی کرے اس کو عبادت کہتے عبادت کو گئی بدنی آ گئی کل آ گئی سب عبادت میں اب پھر جی وہ چیڑا مانا تو ہی ایسا رب کو راضی کرنے کے لیے, لیے, ب」لیے ب!!!!! اس کا مطلب ہے کہ عبادت میں پھر رب آ गयों गयों سمجھ نہیں آ رہی اب عبادت جو ہے وہ بغیر ربوبیت کے عقیدے کے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 اب بات کو سمجھیے گا اگر رب ہے بناوٹی تو عبادت ہوگی شرک اور رانت اگر رب ہے بناوٹی نہیں حقیقی جس کو اللہ کہتے ہیں تو عبادت برحق ہوگی اور کرنے والا عابد مباہد ہوگا, مومن ہوگا. سمجھ نہیں آئی ارے چشتی پھر رب رب کس کو کہتے ہیں وہ پہلے بتا بتایا جو ہر بات میں بات سمجھ نہیں جو ہر بات میں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 کہ یہ ایک بات میں محتاج نہیں کسی کا بھی کسی ایک بات میں بات کو سمجھنا کیونکہ حق رب ہونے کے لیے ضروری ہے رب ہونے کے اب رب کما یعنی توحید ایک ہے توحید ایک شرکت توحید رموبیت کے لیے کیا ضروری تھا کہ ہر بات میں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 اور سارے ساری باتوں میں اسی کے بتا دوں توحید کے لیے یہ ضروری ہے کیونکہ یہ عقیدہ رکھنا ہے اللہ کے لیے اور اللہ کے لیے اسی طرح کا عقیدہ رکھو گے تو پھر تم <Suß assaulted> اس کو صحیح رب مانو گے ورنہ تم نے اس کو صحیح رب نہیں مانا لیکن ایک ہے شرک کے شرک کے ربوبیت شرک پھر ربوبیت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 توحید ربوبیت میں کیا ضروری ہے ساری باتوں میں مروح سب سے بے نیاز اور سب کو ساری باتوں میں اسی کا نیاز مندر محتاج سمجھنا توحید کے لیے یہ ضروری ہے یہ اللہ کے متعلق عقیدہ رکھو گے تو تم موحد ربوبیت میں شمار ہو جاؤ گے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 وہاں بھی رو نہیں سمجھ میراث کے مسئلے ہیں بات سمجھ جب آتی ہے وہاں پر ہوتے ہیں ان کو اس مسئلے کو سمجھنے سے اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا مسئلہ سمجھ آ ہے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 بات کو سمجھنا کسی کو کچھ نہ دے ظالم نہیں کیونکہ لاش شریف کل اور اگر کسی کو سارا کچھ دے دے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 کی مردی مردی کو صورت دخلتا توج نہ آئی شرک تنی اتری دو تی میرے کو دا صدقہ پاکست ن گرد ہو ہے جی شگردی شگردی والی آدت اپنا کے شرک کی پتہ نہیں شرک کی اور ان کی جہالت میں نے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 اس نے کون سا حق مار لیا اس کا اس پر تو حق کوئی رکھتا ہی نہیں ہے حق تب رکھتا کوئی حصے دار ہوتا ہے حصے دار نہیں حقا ہوں دیوے نہ دیوے مالک پھر توجہ رکھ اگر دین آوے اگر دینے پہ آئے تھوڑا دے دے بہت دے دے اس سے زیادہ اس سے زیادہ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 الٹا ہی مانتا ہے یا مانتا ہے تو ادھر ہی دے دوں گا میں رکھوں گا نہیں اگر کسی نے میرے بندے سے نیکی کی حتیٰ کہ کسی پرندے اور جانور سے نیکی کی تو اس کا اجر بھی نہیں رکھتا دنیا میں ہاتن تائی نے سخاوت کی کافر تھا مشرق تھا مشرق ہاتم تائی نے سخاوت کی زی لیکن پانے اللہ نے ہاتم تائی کی سخاوت کو اسی وجہ سے سارے کہتے ہیں جب کوئی بات ہوتا ہے دیکھیا تو بڑا شہرت اب وہ شکور داد ذات توجہ رحمت کی دو قسم ایک ہوتی ہے کسی احسان اور نیکی کے بدلے میں ایک ہوتی ہے بغیر بدلے دونوں رحمتیں ہیں اس کی بات سمجھ نہ ہوئے جو رحمت نیکی کے بدلے میں ہوتی ہے یہ بھی وہ کرتا ہے اور جو بغیر کسی بدلے صحیح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 تو پھر اس سے کوئی پوچھنے والا بھی ہوتا ہاں تو میرا کیوں محتا ہو شریک شریف کا محتاج نہیں ہوتا اگر وہ شریک ایک شریف اپنا سارا کچھ کسی کو دے دے دوسرا شریک پوچھنے لگے کیوں دیتا ماما لگنا پی مالا لگی اپنا دیا رب سے رب سمجھ آتا رب کا پتا چلتا سب سن ل رب کا شریک تو کوئی نہیں رب کی دلیل اللہ جل شاہ بتا رہا تیرے ہمارے اس میں جو ہم کرتے ہیں ہماری اس بات میں جو ہم کہتے ہیں جب میں چوک کے شریک तो اپنا مال دتا ہے اللہ ہو اس کے لا شریک ہونے شاہ جی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 میرے دو وزیر زمین میں ہیں ادھر جبریل و اسرا فیل ادھر حضرت ابو و عمر ہے مصطفیٰ نے یہی اشارہ فرمایا وزیر ہمیشہ بادشاہوں کے ہوتے ہیں میں ادھر کا بھی بادشاہ ہوں ادھر کا بھی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 اور ہے جی نہ ہو مالک شہ کو چل کے نہ بوڈی نال کرنا ہونی چدراہٹ لے جائے میں تین شہ کونی تھی لیا ایتراہٹ بنا پھرنا اجازت عطا ثابت ہونے کے بعد پھر چاہے کل دیا ہو چاہے جس دیا ہو چاہے تھوڑا دیا ہو چاہے برابر سارا دیا ہو پھر میرے بھائی شرک نہیں ہوگا کیونکہ ایک عطا مان رہا ہے اور وہ عطا مان رہا ہے جو حقیقت میں ہے اور اگر عطا حقیقت میں نہ ہو لیکن پیا کھڑا ہوے نہ تو حکم اتنے نہیں لگے دا اس واسطے کہ تے عطا آئی ہے نہیں سمجھ نہیں لگی اس کو کہتے ہے شبہ اذن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 اللہ کے علاوہ ڈب مرو کی بلانج نہ بنو ہاں اللہ کے علاوہ یہ سبق ہے سبق یاد کرو میں تو سوٹا بھی پھیرا گا یاد رکھا سبق بڑھا رہا میں ایک بار میرے نبی پاک عادت شریف سے ہر گل تین وار دے سو دے مبارک ربنیا خرت ہسن تمنا جب شریف فرما سن بھی تین سمجھ نہیں آئے मैं हूँ चकर बार, बार बार दे रहा भी ताकि तेन सिर्फ पैज तू जुती छबत ही पै गई ना मुराद पता नहीं कि सवाल कर समझ नहीं लगी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 کی اس کر کے پتر نی پتا اگر لانتی زندہ مردہ دی ونڈ کھنا ہے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 اور اللہ کو کسی بات میں اس کا محتاج نہیں سمجھتا کسی کا محتاج نہیں لانتی سور ولیاں والے نظر رکھی بیٹھے نے نزدیک صرف ان کی تعظیم اور ان کی شان ماننا شرک ہے باقی جس کی مان لو ہندوستانی بڑھا چمگا بزرگ چمکا اور ابن کو عرب کا بڑھا چمگا توحید ایک سورج ہے جس کو یہ چمگا دیکھ نہیں سکتے محبت دے پیار تے شوق نال نو توحید دا سورج نظر آنے اور شرک کی ظلمت نظر آتی ہے سمجھ فدو سری زندگی میرے سونے نبی جب فرما دہت کی پتا گلے شرک ربو بج عبادت آئے اگی عبادت کے اندر لفظ رب آیا تھا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 لازم ہے اور شرک کو لا سابت کرنے کے لیے کیا لازم ہے سمجھ نہیں آ رکھ کے بڑا اہم موضوع ہے اور حضور د جوڑے پاک دا صدقہ وہ oh, پوری حقیقت دے تہ تک پہنچ کے میں بیان کر رہا سرسری نہیں بیان کر رہا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 سمجھ نہیں لگی آ گئی یہ نہیں سمجھ تو مثبت توحید کیا ہے علمی الفاظ ہیں شاہ صاحب کے لیے مثبت توفید کیا ہے اور مثبت شرک کیا ہے سمجھ نہیں آئی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 جس طرح معبود حق ہوتے ہیں اور معبود باطل بھی ہوتے ہیں معبود حق اللہ ہے معبود باطل باغیروں نے بنا رکھے ہیں لوگ کو کافروں مشرکوں نے اسی طرح رب توجہ رکھنا اسی طرح رب باطل رب حق حق رب اللہ ہے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 یہ نفع مجھے دے گا یہ مجھے فائدہ دے گا یہ مجھے نقصان دے گا کچھ نہ کچھ دے گا تو چاہے دینا چاہے یا نہ چاہے وہ یہ تکڑے ہی اتنے ہیں سمجھ نہیں آئی تک ہی ایرک کر لیں گے وہ لاکھ روکدار جنو سمجھتے ہیں کہ رب ہے وہ सब कुछ कर सकता है कुछ ना कुछ कर ही लगा खैर ए भावे तू डक भी राम इसका मतलब है इसने बेनियाद समझ लिया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 صرف عبادت کے لائق سمجھتے تھے بے ایمان عبادت کو ثابت کر کے دکھا بغیر ربوبیت کے عقیدے کے سن لیں اب عبادت کی قسمیہ کہتا ہوں علت منشا اصل جس کے بغیر عبادت نہ پائی جائے اور فصل لفظوں میں یہی ہے علت تام کہ عقیدہ ہونا چاہیے بے نیاز سمجھنے کا چاہے ایک بات سمجھ نہیں آ جب کسی کو چاہے ایک بات توجہ ہم رہے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 سبھی سے پہ توجہ ہے انمیر بے شک اللہ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے بے ہے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 کوئی ولی بے پرواہ ہے اس کو کسی کی ضرورت نہیں یہ ٹھیک ہے اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں لاکھ ہے پھر ان پر جو ان کو مشرق ہے اب یہی سوال کرتے ہیں عیسائیوں سے جو عیسا علیہ السلام کو خدا کا شریک مانتے ہیں بیٹا مانتے ہیں وہ بچا خدا حضرت عیسا علیہ السلام ان کی والدہ محترمہ کسی ایک بات میں خدا کیسے بے نیاز نیا جی نہیں وہ ضرور کہتے ہیں ہاں کیوں کہتے ہیں اگر بیٹا جو ہے وہ بڑھی ہے بڈی بھی آ کر ہے بیٹا بھی آ کر ہے سمجھنے لگی بیٹا بھی بیٹا باپ کے آگے کیوں جز ہے کیا ہے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 سوجا بی بی کا محتاج کون ہے بندہ کہ نہیں میرے رب دی شان نہیں کوئی نہ نہیں آکھے گا ہائے ہو میں مار چلیا اب جب ان لینوں نے جوز بنائے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 اللہ <اہ> ہزور وا... جوڑے پاک دا صدقہ کرم رب دکالا <سلام>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 اب ادھر اللہ تبارک تعظیم یہ کہتا ہے تعظیم کسی اللہ کے علاوہ کسی کی تعظیم عبادت اے اے اے ہے شرپ ہے شرپ ہے ارے لانتی اتنا لانتی, لانتی نظریہ چاہے ربوبیت ہو یا نہ ہو استقلال کا عقیدہ ہو یا نہ ہو پوچھتا ہوں وہ کہتے ہیں وہ کوئی کہتے ہیں مانا مردی ہوتا ہے جی میں وہ اردو تو پنجابی جو سمجھتے ہیں عربی توج آؤں نہیں جب لفظ منشا کا پتا کون لگنا को जागी कोई पागलांश हो समझना मेरे बेली اور شای منشا منشا چلو بنیاد لیکن اگلے لبڑی پھر بھی کونی بے بنیاد ہے کہڑی کیونکہ کون بھی بے دی. دا یہ سراب پیو بنیادی مدینے بنیاد رکھ گئے سونے نبی رکھی نی جی آئی نہ سامنے پیا کھولنا میں صرف کھولنا پیا کچی ہوئی سی تیرے اگو کچی میں کھولنا پیا بھاپی نس نیح ہلا کے تو لال مسجد کا ایک لال ملا, ملا مفتی صاحب تند پوچھا میں سرکار عبادت کا معنی بیان کرتے ہوئے کچھ علماء لکھتے ہیں نہایت تزل انتہائی اپنے آپ کو ذلیل سمجھنا اور ذلیل کرنا انتہائی ذلیل ہونا یہ عبادت کا معنی کچھ علماء کرتے ہیں انتہائی خزو انتہائی آجزی انتہائی تذلل انتہائی حضرت یہ نہایت کی نہایت تذلل کی علت کیا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آپ کسی اور سے پوچھ لیں واللہ علم اب میںرکار جی عجیب گل ہے لوگ مشرق مشرق عبادت کی جی دربار سے عبادت کی جلانی تھان سے عبادت کی نے عبادت عبادت دے پائے نے نہایت کسی کے آگے ایک ہے ہونا! کہ اس کے ساتھ کا ہونا پھر ممکن نہ ہو میں فرق کیا ہوگا فصل کیا بنے گیسے ایک آدمی بادشاہ کے سامنے چل چل جتنی کسی دی کچھ پہ کرتا بڑا دلیل لیکن کوئی نہیں کہتا یہ اس کی عبادت کر رہا ہے اگر ہے تو بھی بھی ملازم جو سارے لیکن ہاں آلہ حضرت نے لکھا ہے نزدیک سے خدا یعنی کی مطلب یہ ایسی چیز ایسی چیز خدا بھی رسول ہی ہی سارے ہی سارے, سارے مشرق تو یہ رولا ہی, ہی, ان ہی رہتا ہے کیوں بھائی ادھر آئے نا تازیم شرکیم اپنے بھی کرتے ہیں یا تے اسی طرح ہی ہو یہ جدو جدو کو بلایا جنا دیا ایتھے تعظیم ہلور یا چھاڑ پا کے آتے تاکہ شرک تو بچ کیونکہ تعظیم میں شرک ہے دی پیلی پگڑی دو شملیاں والی چڈ کے पीली हुंदा हुंदा है, है वो खास ते, है। ते सरकार जेरे दे दे जो तहत मुतलक होना गाटे चाल हो गाटे चोटा ढोल हो इसे तरह फिर जेरा आखिरी होगी जी ढोलकी हो توڑکی میرے سونے نبی ترسوں گل بار ہے ہزور کا فرمان ہے تو ٹولا ہی سونے نبی تو گل مکا دیتی ہے تو ابھی تجربے ویک بیٹھے ہیں واقعی تسی ہے ڑی رکھ کے گل سمجھا جی مسلے چڑھ کھلوی نمبرداری تو ملنی نا لب جقیقت چائے وینے رکھی رب واہدہ الا شریق خاص فضل مینو آخر جنوب یہ شرک سمجھتے ہیں نبیا تلیا کی گلامی تو بغیر یہ دولت لبھتی دی یہ شرک سمجھتے ہیں ادو بغیر نہیں لب گ جنوب یہ شرک سمجھتے ہیں اور بڑا ہوئے گا اگر یہاں پیسے مجمع مجموع چاہیے یہ جی میںریقہ دسیا کر لین وہ خدا ادو چھوٹا تو ادو چھوٹا ایک خاص رنگ ہونا پتہ لگے گا لب نتیں چ پی افسوس ہلکے خدا کو مشرک مشرک عبادت کر رہا عبادت کر رہا ہے عبادت, عبادت دا پوچھو دے پتہ ہی کو منشا ہے تو ہی و شرک کیا ہوا گو مرو مستقل بے نیاد کیدا بے نیاد ربوبیت کیونکہ اس کے بغیر عبادت, ممکن جب عبادت, ممکن ہوئی عبادت ہی نہ پائی گئی شرک کی یعنی شرک کے میں ہوئی ہوں ادھر دیکھتے حوالے دو چار سٹا بڑے مضبوط پرانے پاک دے آو! پھر آو! بڑے امام شاہ ولی اللہ محد سے شاہ ولی اللہ محدث دلوی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہابی تحریک حقیقت میں شاہ ولی اللہ ہی تحریک ہے جی دیوبندی, دیوبندی بھی کہبی دیوبندی ہوابی غیر مقلد ہونے شجاتی ہون. غیر مقلد نہیں آخنا چاہیے آپ مکلدی شیتان یہ چاہے مکلدی ن شتان ہو چاہے دیوبندی ہوابی تحری دا وڈیرا ہے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 مرو, مرو اللہ کے مرو علاوہ مرو ہر مرو چیز, چیز آ گئی سمجھ نہیں لگی اللہ आ اللہ کل پتی بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے لہذا جھوٹ بھی بول سکتا ہے کیوں آ وہ جھوٹ بھی تو چیز ہے توجہ در اللہ کا جھوٹ بولنا بھی تو ایک چیز ہے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 ते अकल कह अला फिर नहीं नाच होना अकल तो जी झूठ मनी पड़ी हो सकता है ते एदे समझ नहीं आ रहे। लान पिया। आ। कोई وہ محال ہے وہ شائع میں داخل ہی نہیں شہ تو موجود ہے محالات اس میں داخل نہیں خیر بات ادھر چلی گئی تو مسئلہ بن جانا میں چٹکلا سٹیا کچھ سمجھ آ گئی ہونی ہے کچھ نہ کچھ کیونکہ گل صدقہ کہ گل بڑی وڈی آئی اللہ ہے اللہ ہر چیز کا کی عبادت کرو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 کہ عبادت مرتب ہوتی ہے اسی بات پر کیا مطلب عبادت چاہتی ہے اسی کی ہونی چاہیے جو خال لہذا عبادت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 اقائد نصفیہ اس پر شرح تفتانی محقق کی اس پر ہاشیہ نبراس اس کے حوالے سے پیش کرتا ہوں توجہ اللہ تعالی فرماتا ہے افمین اخلو کو کم اللہ کیا جو پیدا کرتا ہے بولو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 استقلال اور ربوبیت والا نظریہ پیدا کیا اس وجہ سے اللہ فرما رہا ہے میں رکھ کم اللہ رکھ لو سمجھ نہیں آ رہی آگے یہ فرماتے ہیں فی مقام تمد ہے توجہ شاہ جی اللہ تبارک و <تصفيق> یہ فرما رہے <تصفيق> کہ مناتے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 کہ اس کی یہ شان تھی, تھی, تھی کہ جو, جو چاہے جس وقت جس چاہے, وقت چاہے کر گزرے یا آ... آ... مستقل کسی کا مستاج نہیں ہر کوئی اب کو جب کوئی نہیں تھا تو اس کی یہ شان ربو مستقل ہونا جو چاہنا کر گزرنا یہ اس کے لیے ثابت تھی جب یہ ثابت تھی تو اسی وجہ سے عبادت کا حق دار, حق دار بھی وہی تھابادت نہیں سمجھ نہیں آبد نہیں تھا عبادت کرنے والا ازل میں کوئی نہیں تھا پھر اس کو کہہ رہے ہو عبادت کا مستحق کیوں کہہ رہے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مستحق عبادت اس وجہ سے ہے کہ مستقل ہے اس وقت بے نیاز ہے کسی کا محتاج نہیں ہے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 لیکن, لیکن یہ کسی جی, جی, جی, کا تمام باتوں میں محتاج نہیں یا کسی ایک بات تو اعتقاد ربوبیت آ گیا استغنا استقلال ذاتی استقلال ذاتی استغنا ذاتی ذاتی طور پر بے پرواہ ہونا کی مطلب وہ ذاتی ایسی ہے ہی ایسا انہوں لوڑ ہی کسی دیج نہیں لگی میں تو بندے پر میری تریکہ کی لوڑ ہے کہہ دیں یہ مطلب یہ نکلیا کہ بعض بندے بعض باتوں میں بعض لوگوں Dora سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں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 ان فو سے اتنا ہی پوچھ لو حضرت نہ یہ نک وڈ بھابھی فدو فو اصل ہے نقطہ ہے ہو گل کتنے آ نکلی رب ہونے عبادت معبود ہونا لازم ہے لائق ہونا لازم ہے لائق ہونے رب ہونا لازم ہے جدا نہیں ہو سکو مرے ایک ہو گیا رب بے پرو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 उतरी दिया जे नहीं सुन समझते हर तरह नहीं सुन समझते किसी लिहाज न भी ना जुर्सी ना कुछ ना, ना कोल बिलकुल دی پوجا پاٹ کرتے سن مستقل نہیں رکھی کھڑے تو عبادت گیا خالی راضی کرنے یا خالی آستے خالی تعظیم بغیر آیت قادر ابوبیتوں رب ہونے کا عقیدہ وچ بالکل نہ ہوے بے پروا مستقل بے نیاز ہون والا عقیدہ ذرہ برابر بھی کسی دے بارے نہ ہوے توجہ رکھ خالی تعظیم خالی تعظیم نو شرک واہابی سمجھدا ہے سنی اسے عبادت سمجھدا ہے خالی تعظیم نو او عبادت سمجھدا اسی او اس لیے عبادت سمجھنیاں جس لے نظریا نال جڑے گا کیوں اسییاں نیاں اگر خالی تعظیم خالی تعظیم عبادت ہوے لانتیہ تے آ ہن فساد اتنا پھیل جائے گا کہ کسی کے ختم کرنے سے ختم ہی نہیں ہو گا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 اچھا اللہ نو کی پئی سی شرک ضرور کرانا سر اچھا جب تم کہتے ہو تو سنو وہابی نظریے کے مطابق پچھلی تمام نبیوں کی شریعت میں سجدہ جائز رہا ہے مخلوق کے لیے بھی یہ وہابی کی کتاب پڑھی ہے یا گوندلوی کی ان کا یا گوندلوی عقیدہ مسلم اس کا نام رکھا ہوا ہے کیا نام ہے ہے تو تمہاری مہربانی کیونکہ ہم ایسے مسلم نہیں بننا چاہتے اس کتاب کے اندر بھی اس نے لکھا ہے سجدہ تاظیمی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 سجدہ شرک نہیں سجدہ عبادت شرک ہے تعظیبی کو تو بھی کہہ رہا ہے پہلے جیسے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 ورنہ لازم آئے گا دیارہ، دیارہ، لا الہ الا اللہ کلمہ صرف تیرا ان کا نہ ہو سمجھ نہیں آ کیونکہ وہ ان کے تو معبود اور بھی بن گئے وہاں بھی کے مطابق جب انہوں نے غیروں کو سجدہ کیا اور سجدہ ہی عبادت ہے جب سجدہ ہی عبادت تھیرا تو پھر تو لازم آئے گا کہ وہ سب معبود تھے تو پھر اس لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے تو معبود تو اور بن گیا جب بن گیا تو اس کا مطلب ہے پھر کلمہ لا الہ الا اللہ صرف ہمارا ہے اوروں کا نگی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 یہ منطق کا منطق خصوص نسبت میں اے آخے گا نا کہ وہ بعض نے وہ بعض نے ایسا سارا جڑا جہاں نو سمجھ نہیں آتا میں نو سمجھا د نسبت کی نسبت اور سنو میرے بھائی اگر کسی چیز کے متعلق یہ اعتقاد رکھ لو کہ وہ ازلیہ بدی ہے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 تجیات افراد ہر ایک کلی جی چیزوں کے بولی جائے کی مطلب کئی چیزاں آخ مطلب انسان انسان کلی بن جائے گا میں ادھر جی ہر پاسے نہیں چل سکتی پاسے چل دی ای تو سمجھ آ جائے گی کہ نہیں یعنی کلی کئی چل جاندی ہے میرا نام ہے فضل احمد احمد احمد احمد احمد ہے فضل احمد معلوم ہویا اے چیز جیڑی ہر کسی بہت چل جائے او انسان او انسان او انسان او انسان او انسان جڑی کئی چیزاں چلے جیڑی صرف ایک تے یہ سمجھ آ گئی ہوں سن افراد جزیاں تھی اُسی ہو انسان انسان انسان تو ہے یا زمانے دی کوئی نہ کوئی نو چل رہی ہے رب نال باقی جات بندیا مٹدیاں اسی طرح یہ شرک ہے وجود میں اے ازلی بدی سمجھی بیٹھے نے یہ فلاسفہ کا نظریہ اس پر ہمارے لما شرک کا فتوا دیتے اور پکا شرک فی وجود ہے ازلی ابدی ابتدا بے انتہا ہونا ہر لحاظ سے یہ صرف ایک ذات کا کسی لحاظ سے کسی اور کو ہم ازلی ابدی نہیں کہہ سکتے خیر خیر, خیر, خیر, خیر, خیر, جناب, خیر جناب, جناب گل سمجھا جی گل میرے اندازے کے مطابق یہ موضوع سمجھ نہیں آئے پیچھے چلیں اچھا یہ بات تو درمیان سے نکل آئی تھی نا مستقل کو مستقل سمجھنے والی بات زمانے کو یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو مستقل سمجھتا ہے کسی طرح گچوت میں بھی سمجھتا ہے کسی اور چیز میں بھیجتا ہے وہ مستقل ایک بے پرواہ ایک کسی کا محتاج نہیں وہ ایک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 اور بار عبادت باری کر, باری ایک, ایک چیز ہے یہ ایک لانت ہے ان پر پڑی ہمارے نزدیک اسلام میں بعض سجدے عبادت ہیں بعض عبادت ہیں تو جو سجدہ تعظیم کا تھا وہ پہلے جائز تھا ہماری شریعت میں حرام اور کبیرہ گنا ہے لیکن شرک نہیں شرک نہیں سجدہ تعظیمی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 نہیں, نہیں کہہ رہا, کہہ رہا, رہا تو مان لانتی, لانتی ہر تعظیم شرک, شرک نہیں بول رے بلکہ سنو بعض تعظیم شرک ہیں وہ کون سی تعظیم جس میں بے نیاز اور مستقل اور ربوبیت, اور والا, ربوبیت والا نظریہ کلن یا جزن, جزن کسی طرح شامل ہو جائے وہ نظریہ جب تک اللہ شامل, اللہ تک شامل نہ ہوگا وہی مناتے وہی مناتے عبادت ہے وہی علت عبادت ہے وہی نہایت تزلل کی علت ہے وہی منشاہ توہید اور شرک کا وہی بنیاد ہے وہی موڈے وہی اسالے وہی جاڑے او ہوئے گا عبادت بنے گی وہ نہیں ہوے گا عبادت میں نتیجہ کر دیا ہے دیکھو جب کہہ رہے ہیں عبادت کا مستحق تو کیا مطلب جی عبادت کا مستحق کیا ہے مستحق عبادت کے لائق تو اللہ نے بتا دیا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 ہوں مسلا سوجو عباد hey, hey. میں سجدے عبادت کا فرق سمجھایا والی فصوصا لانا تو نہ جنگ ادھر ہی رکھ تازیم نبیوں والیوں کی میرے بائی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 جشیز نے گل روکی وہ تازیم ترقی جی رہا ان شاء اللہ کل جا جسل رب تو فیق د